اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے میرے نزدیک مکی ہے صد اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللرد جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں rabbakum, جس اس قیامت کا ترنس میں سکارا ولا کن آزاب اللہ شدید میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں تو اخراجہ اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی انسان دفن ہوں گے چاہے دفن ہو چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہو آخر ان کے اجزاء کہاں گئے اسی زمین میں ہیں سمندر کی تہبی بھی تو زمین ہی ہے کیا ہے اسی زمین میں یہی سے نکلے تھے ان کے جسم منہا خلق و فیحا نوعی و منہا نخر جو کم وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گی وہ کال اور انسان انسان کہے گا اسے کیا ہوا یہ کیا حالات ہو گئے کیا صورت بنی ہے یا میزن تو حد سو اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان میری پریش پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے اس کی خبر بھی دے گی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامی سیدہ میں ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی اور ہم کہیں گے گھبرا کر کہ لیمت تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم تو ہمارے عزو ہو اور وہ کہیں گے اللہ, اللہ, آج ہمیں بھی اللہ نے, زبان دے دی. نے زبان دی دی اس سب کو تو یہ زمین بھی اپنے تم اگرچہ انسان ہو سبھی نظر یہ رہے ہو انسان جوہت کے رخ بالکل مختلف ہے فاما من تقا وسند کا بل حسن فسن یسرا وسطنا بل حسن یسرا یہاں فرمایا وہ چیز اب وہ ظاہر ہو جائے گی یوم یس ناسو اشتا تھا لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے لے یور ہوم تاکہ انہیں ان کے امال دکھا دیے جائیں یہ امال نامہ ہے کوئی ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جوائنٹ کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے یہاں وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے موجود ہے فمنگ یامل مسقال خیر تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا فمنگ یامل مسقال عذرتن شرگ یا راہ اور جس کسی نے نیکی بدی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن سامنے اب ذرا کسی کہتے تھے عربی زبان میں آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چونٹیاں ہوتی ہیں ان چیونٹیوں کے بھی انڈے ہوتے ہیں انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ذرق کہلاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی کے لیے چھوٹی چیز حقیر چیز کے کسی چیز ان کی اپنے سے وہ چیز لی جاتی ہے جیسے فتیلا کہ کھجور کی ناف میں جو لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاگا سا وہ فتیلا ہے نقیرہ وہ کیا ہے تل تو جو چیزیں بھی ان کے ہاتھیں زر میں سمراتے سب سے چھوٹی سے چھوٹی شے دیکھ چکے ہیں کہف میں۔ جب وہ امال نامہ رکھا جائے گا وہ وز الکتاب فتح المجرمینا جو کیا ہوگا موجود ہوگا یہ چار صورتیں جو زلزال سے شروع ہوئی ہیں یہ ایک مزاج کی ہے اس میں وہی آخرت کا انظار بہت ہی یعنی بالکل جس کو کہا جائے کہ دو ٹوک انداز میں سورة العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیاتِ ضبحن فالموریاتِ قدھن فالمغیراتِ سبحن فاسرن بہی نقعن فوسطن بہی جمعہ یہ پانچری اور آخری سورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا وصافات صفن فالزاجراتِ زجرن پھر آئی وزاریاتِ ضرون اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلاتِ عرفن پھر آئی والنازعاتِ غرقن اور یہ آخری ہے والعادیاتِ ضبحن اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے قسم ہے ان گھوڑوں کی یا گواہ ہے وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے فل موریات قدر فل اور پھر وہ صبح ان دا اسمال آور آف دی مارننگ جا کر غارت گری کرتے ہیں یہ عربوں کا جو کلچر تھا وہ جو تہذیب تھی لوٹ مار اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا اسمال آورز آف دی مارننگ جبکہ کہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نیند نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں جاتے تھے وہ برق رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا کر لوٹ مار کیا قتل کیا اور پھر بھاگے وہاں سے یہ ان کا عام جو ہے کلچر ہے لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے گھوڑا اچھا یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا جبکہ کہ آمنے سامنے جنگیں ہیں وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے کوئی دانا ڈالتا ہے کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا فلموگی رات صبح فصر نہ اور پھر جا کر وہ گرد اٹھاتا ہوا دوڑ کر جاتا ہے فمس نہ بھی جمع اور جمیعت کے اندر گھس جاتا ہے آپ کو معلوم پچھلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا لے کر نزا اور یا کوئی اور شہ جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دوڑا ہے کس میں دشمن کے اندر صفوں میں گھس رہا ہے اور تیر آ رہا ہے گھوڑا مر رہا ہے ہوتا ہے تغار لگی ہے گھوڑا مر گیا ہے تو گھوڑا یہ رسک کیوں لے رہا ہے یہ ہے اصل میں اس صورت کی جو اصل مرکزی بات ہے محض یہ بات انسان جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اسے دانا ڈالتا ہے اسے گھر پہ باغتا ہے اس کی سیوا کرتا ہے اس صرف دانا دینے اور سیوا کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے اپنی جان جوگوں میں ڈالتا ہے اب فرمایا انسان رب لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا نا شکرہ ہے وہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے رزق دیتا ہے جو خالق ہے یہ وفاداری اللہ کے لیے انسان میں نہیں ہے <واس> کتے کی وفاداریاں دیکھو گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو کتنی کتنی وفاداری ہوتی ولادیات دبہن فل موریات قدنگ فل مغیرات کنٹراسٹ ایک اس کا طرز عمل ہے ایک اس انسان کا طرز عمل ہے وہ نہ شہید بھل انسان وسی بسی سورہ قیام میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں نا شکریہ کر رہا ہوں خیردید <لَشَدِيد> لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز ہٹا دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے لاؤسم بوم القیامہ ولاؤسم بنفصلہ <اللَّوَّامَة> وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر اف اللہ عالم و اضا بوشل قبور تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب زمین میں جو کچھ ہے قبروں میں جو کچھ ہے تلپٹ کر دیا جائے گا انہیں نکال لیا جائے گا وہ خص سے لا اور جو کچھ ان کی سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا خبیر یقیناً اس دن ان کا رب ان سے پوری پوری ان کی باتیں جو ہیں ان سے باخبر ہوگا ان کی خبر لے لے گا اور ان سے حساب کتاب لے لے گا اللہ ربنا حاصم نہ حسابن ان صورتوں کے آخر میں یہ دعا اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لیجو بارک اللہ لی وم پھر قرآن راضیم دفاع نہیں میاں کم بلایا تھے بس دکھ رہے